السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے پیارے پیارے چمکتے دمکتے ہمتن گوش ساتھیو خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک تاریخی کہانی اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ تاریخی کہانیاں سچی ہوتی ہیں عنوان ہے کم عمر سپا سالار اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے نظر زیدی نے یہ آج سے تیرہ سو سال پہلے کا واقعہ ہے مسلمان مجاہدوں اور سندھ کے راجہ داہر کی فوجوں میں زبردست لڑائی ہو رہی تھی داہر بہت طاقتور راجہ تھا اس کی فوج بھی بہت زیادہ تھی اور اس طاقت کے غرور ہی میں اس نے یہ ظلم کیا تھا کہ بہت سی مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا تھا یہ عورتیں اور بچے مالدیب کے جزیرے سے سمندری جہازوں میں سوار عرب جا رہے تھے راجہ داہر کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اپنی فوج بھیج کر ان جہازوں کو لوٹ لیا اور بے گناہ عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا اس زمانے میں حجاج ب یوسف عراق کا گورنر تھا جس وقت راجہ داہر کے سپاہی مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹ رہے تھے ایک مسلمان خاتون نے حجاج ب یوسف کا نام لے کر دہائی دی امیر ہماری مدد کرو راجہ داہر کی فوج کے سپاہی اس عورت کی یہ بات سن کر ہس ان کا خیال تھا کہ حجاج بن یوسف اس کی مدد کے لیے اتنی دور کس طرح آ سکتا ہے لیکن کسی طرح یہ بات حجاج کو معلوم ہو گئی کہ ایک مسلمان خاتون نے اسے مدد کے لیے پکارا ہے یہ بات معلوم ہوتے ہی حجاج نے پکا ارادہ کر لیا کہ ان بے گناہ مسلمانوں کو راجا داہر کی قید سے آزاد کرائے گا یہ ارادہ کرنے کے بعد حجاج نے خلیفہ عبد الملک سے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت حاصل کی اور اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سپا سالار بنا کر مجاہدوں کا لشکر سندھ کی طرف روانہ کر دیا اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف سترہ سال تھی لیکن اس کم عمری میں ہی وہ ایسا عقل مند اور بہادر تھا کہ بڑے بڑے سردار اس کی عزت کرتے تھے مجاہدوں کا ایک لشکر تو سمندری جہازوں میں بیٹھ کر سندھ آیا اور دوسرا ایران کی طرف سے خشکی کے راستے داخل ہوا جب یہ دونوں لشکر ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو زبردست جنگ شروع ہو گئی اپنے پاک مذہب اسلام کے حکم کے مطابق محمد بن قاسم نے جنگ شروع کرنے سے پہلے راجہ داہر کو کہلوایا کہ اگر وہ بے گناہ عورتوں اور بچوں کو آزاد کر دے اور آئندہ شریفوں کی طرح رہنے کا وعدہ کرے تو ہم واپس لوٹ جائیں گے لیکن داہر کو اپنی طاقت پر بہت گھمن تھا اس نے یہ بات نہ مانی اور لڑنے مڑنے کے لیے تیار ہو گیا اس زمانے میں ایسی توپے اور بندوں کے ایجاد نہیں ہوئی تھیں جیسی آج کل کی لڑائیوں میں استعمال کی جاتی ہیں پھر بھی ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی تھیں جو بہت بڑے بڑے پتھر کافی فاصلے پر پھینک سکتی تھیں ان مشینوں کو منجنیق کہتے تھے محمد بن قاسم اپنے ساتھ ایک بہت بڑی منجنیق بھی لایا تھا جس کا نام عروس تھا اس ون جنی کو کئی سو آدمی مل کر چلاتے تھے اور یہ اس قدر وزنی پتھر پھینکتی تھی کہ دشمن کے قلعے کی مضبوط سے مضبوط دیواریں بھی ٹوٹ جاتی تھیں راجا داہر کے درل حکومت کا نام دیبل تھا اس شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا مندر تھا جس پر سرخ رنگ کا ایک بہت بڑا جھنڈا لہراتا رہتا تھا ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا کوئی دشمن دیبل پر قبضہ نہ کر سکے گا. کسی طرح یہ بات محمد بن قاسم کو بھی معلوم ہو گئی اس نے اپنی فوج کے سرداروں کو حکم دیا کہ جس طرح بھی ہو سکے اس جھنڈے کو گرا دیا جائے اس نے عروس کے ذریعے اس طرح پتھر برسائے کہ ذرا دیر بعد ہی مندر پر لہرانے والا جھنڈا گر گیا جھنڈے کے گرتے ہی راجہ داہر کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا پھر بھی راجہ داہر بہت ہمت سے لڑتا رہا لیکن حوصلہ ہاری ہوئی فوج تو گرتی ہوئی دیوار کی طرح ہوتی ہے آخر داہر کی فوج کے سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے زور دار حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا داہر نے بھاگنے کی کوشش کی ایک مجاہد نے اس کا خاتمہ کر دیا اور یوں ظلم اور بے انصافی کا نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا دیبل پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے پورے سندھ پر قبضہ کر لیا پھر وہ پنجاب کی طرف بڑھا اور ملتان فتح کرنے کے بعد ملک کا انتظام درست کرنے کی طرف متوجہ ہوا اس کم عمر سپاہ سلان نے نہ صرف بے گناہ مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید سے چھڑایا بلکہ ان لاکھوں لوگوں کو بھی سچی آزادی بخشی جو داہر کے ظلم اور بے انصافی کی وجہ سے جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے اس نے اعلان کر دیا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے سب لوگوں کا رتبہ برابر ہے کسی کو کم درجہ نہ سمجھا جائے اس کے انصاف کی وجہ سے سندھ کے لوگ ایسے خوش ہوئے کہ وہ اسے ایک دیوتا خیال کرنے لگے یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو اس کا بت بنا کر مندر میں رکھوا دیا اور اس طرح پوجا کرنے لگے جس طرح اپنے دیوتاؤں کے بتوں کی کرتے ہیں لیکن محمد بن قاسم نے وہ بت تڑوا دیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ کوئی انسان اس قابل نہیں کہ اس کی پوجا کی جائے صرف اللہ پاک کی ذات ہی اس قابل ہے کہ اس کے آگے سر جھکائیں اور اس کی عبادت کریں اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور اپنے ار گرد کی چیزوں اور جگہوں کا خیال رکھا کیجئے اللہ حافظ